صلى الله على رب العالمي وكرم بالله الشيطان المزيد بسم الله الرحمن الرحيم لصدق الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة السنة والإلهة الصدق الله العظيم عن ابن عباس ربي الضعف تعالى عنهما مرضى من على عليه وسلم بقضرين يعذبهما أو كما قال عليه السلام والتسريم إن الله وملائكه يصلون على الذبي يجد من ذبنا من يصلوت عليه وصلوا متسليما صلى الله عليه النبي حون إبعالق صلى الله عليه وسلم صلاة و tileslaam عليك يا رسول الله الصلاة و السلام عليك يا تession الله الصلاة و السلام عليك يا شعبع الم اور سلاد خاتم علیہ کا یا خوات ملائی سلیم قرآن کریم کی یہ آیت کہ اس وقت تلاوت کی گئی اس آیت میں عبارت اور تعالی نے فرمائک کہ اللہ تعالی کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے کہ جو ایمان لائے بالقول ثابت ثابت قو یعنی کل میں طیبہ فی الحات دن دنیا کی زندگی میں اور آخرت اور اقبا اور آخرت کی زندگی میں. یہ عائد عذاب قبر سے متعلق عذاب قبر حق ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے چنانچہ بخار شریف میں یہ حدیث ہے جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالمات مرمی حضرت عبداللہ بن عباس یہ بڑے دلیل قدرت صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت افواس کے لقت جگر ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ علم کے حوالے سے دعا فرمائی تھی اور دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ کو حکمت اور تختیر کا علم عطا فرما حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دعا ہی کی برکت کے بڑے جلیل و قدر بھابۂ کرام حضرت عبداللہ بن عباس کریئے اللہ کا عراہ نماکہ علم کے حوالے سے اعتراف اور ان کی علمیت کے قائد حضرت عبداللہ بن عباس ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن سے بڑی کثیر تعداد میں احادیث نبویہ برمی ہیں چھ صحابہ ایسے ہیں کہ جن سے بہت زیادہ تعداد میں احادیث روایت کی گئی ان میں سر فہرست حضرت سیدنا ابو قریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباق حضرت عبداللہ بن زبیش اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ علی عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے جو احادیث روایت کی گئی ان کی تعداد جو صحیح احادیث ہیں ایک ہزار سے زیادہ بہت کم سن عمر صحابی تھا. سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا ہے دنیا سے تو اس وقت ان کی عمر مبارک تیرہ یا چودہ برس کی تھی ستر برس کی عمر میں مقام طائف میں سن 68 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے اور حضرت محمد بن منعیہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور وہ ان کے وثال پر اس طرح سے تعصب اور افسوس اور دکھ کا رنچ اور خود کا ملال کا اظہار فرما رہے تھے کہ دنیا سے علم تفسیر کا بہت بڑا عالم فص ہو گیا ان سے یہ حدیث مروی اور حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور عذاب بھی ایسی چیز کے بارے میں دیا جا رہا ہے کہ جس سے بچنا کوئی دشوار نہ تھا اور وہ یہ فرمایا کہ ایک کو تو اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے کہ یہ لائس کدیر و من الب کے پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کرتا تھا اور دوسرے کے بارے میں فرمائیں کہ اس کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے یمشی بن نمی ملی کہ یہ چولی کیا کرتا فاقذہ جریدتاً رتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریب میں کوئی کھجور کا درخت تھا اس سے ایک شاخ جو کہ تر تھی وہ توڑی اور کشک تھا اور اس شاپ کو چیر کر دو ٹکڑے کیے دو حصے کر دیے کی قبری واقع آپ نے اس میں سے ایک حصے کو اور ایک شف کو ایک قبر پر رکھ دیا اور دوسری شک کو دوسرے قبر دوسرے قبر پر رکھ دیا قال و رسول صناطیار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ نے عرصیہ کیا اللہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو فرمایا کہ اللہ یوخف مالم جئی بسا فرمایا کہ یہ اس لیے میں نے چاہتے رکھی ہیں تاکہ جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتی ان کے عذاب میں کمی ہو جائے تو یہ حدیث کا ترجمہ ہے اور اس حدیث میں یہ بیان ہوا ہے امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو جس عنوان سے اور جس باپ کے تحت ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں تو اس میں انہوں نے اس حدیث کو ذکر کر کر یہ بتلایا کہ رفع حاجت کے وقت بولو و براز کے وقت پردہ نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ میں اور امام بخاری کی دوسری جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ لا طنز کہ یہ اپنے بدن اور اپنے کپڑے کو پیشاب سے نہیں بچاتا تھا یعنی بہت معمولی سمجھتا تھا تو اس لیے اس کو عذاب ہو رہا تھا تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ کتنے ہیں اس کے بارے میں مختلف اخبار بعض نے فرمایا کہ ساتھ شرک جادو کسی کو ناحق قتل کرنا اور ذنہ سودخوری سود کھانا باق دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا یہ سب گناہ کبیرا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا گیا کہ کیا گناہ ساتھ ہی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ گناہ سات سو سے بھی بڑھ کر اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے کہ ایک نیکی انتہائی خلوص کے ساتھ جب کی جاتی ہے تو اللہ تبارک ب تعالیٰ اس نیکی کا ثواب کرنے میں تو وہ ایک نیکی ہوتی لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ سات سو سے بڑھ کر بھی عطا فرماتا ہے اسی طرح سے یعنی گناہ کوئی شخص کا وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو لیکن انتہائی بے باکی اور انتہائی بے خوفی کے ساتھ جب وہ کرتا ہے تو اس کا وبال بھی کہیں بڑھ جاتا ہے اور گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن جب اس پر اصرار کیا جاتا ہے اس کو بار بار کیا جاتا ہے تو اب وہ چھوٹا گناہ نہیں رہ جاتا ہے بلکہ وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ گناہ جو ہیں وہ سترہ گناہ کبیرہ جو ہیں وہ سترہ ہیں کسی میں فرمایا کہ گناہ کبیرہ کی تعداد نو ہے تو یہ جو تعداد بیان کی گئی سات نو سترہ وغیرہ تو یہ کوئی تعداد حتمی نہیں بلکہ مثال کے طور پر جو ہے یہ تعداد بیان کی گئی یعنی یہی تعداد نہیں ہے اب ان گناہ یہ جو تعداد بیان کی گئی اور ان میں جن گناہ کبیرہ کی طرف نشاندہی کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی گناہ کبیرہ ہیں بلکہ گناہ کبیرہ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بہت بڑی تعداد ہیں ان کی اور ان میں جو ہے نماز اپنے وقت پر نہ پڑھنا نماز چھوڑ دینا والدین کی نافرمانی کرنا یعنی وہ جو جائز باتوں کا حکم دیں ان کی اس میں ادا نہ کرنا اور اسی طرح سے جھوٹ بولنا گر کوئی کرنا یہ سب گناہ کبیرہ ہیں تو یہاں اس حدیث میں جو یہ فرمایا گیا کہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو عذاب دیے جانے کی وجہ بھی بیان فرمائی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے یعنی عذاب قبر انہی دو باتوں سے ہوتا ہے کہ پیشاب سے اپنے جسم اور بدن کو نہ بچانا یا جو ہے وہ چوہلی کرنا تو صرف انہی سے ہوتا ہے ایسا نہیں اور یہاں یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف جو ہے پیشابی نجات ہے تو اس سے اس کے علاوہ جو ہے نجات نہیں اس سے اس کے علاوہ نجاستوں سے اپنے جسم اور بدن کو بچانے کی ضرورت نہیں بلکہ ہر نجاست کا یہی حکم ہے اگرچہ یہاں حدیث میں جو ہے وہ اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے لیکن جت قدر بھی نجاستیں ہیں غلازتیں ہیں ناپاکیاں ہیں ان سب سے اپنے جسم اور بدن کو بچانا جو ہے یہ بہت ضروری ہے آج اس بات کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے کہ جناب وہ ان کو یعنی کہنے کو مسلمان لیکن ان کو آداب رق حاجت بھی نہیں معلوم یا معلوم ہوتے ہیں تو وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کھڑے ہو کر جو ہے جناب پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں कि بتلائیے کہ جب کھڑے ہو کر तो کیا جائے گا تو کس طرح سے اپنے بدن اور اپنے کپڑوں کو इस کے से سے اس सकता سے तो جا سکتا ہے تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اس چیز کی ضرورت تو بہت احتیاط کے ساتھ اس سے فراغت حاصل کی جائے اپنے جسم کو اپنے کپڑوں کو اور, اور دوسری چیزوں کو نجاست سے آلودہ ہونے سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے تو جس قدر بھی نجاستیں ہیں ان سب کا یہی حکم گوبر ہے پخانہ ہے اور دوسری چیزیں ہیں جو نجاست میں آتی ہیں ان سب سے محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے اور دوسری چیز فرمایا کہ یعنی غیبت غیبت کیا ہے چغلی کیا ہے علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شرح میں اس حدیث کے ساتھ لکھا کہ چغلی یہ ہے کہ کوئی کسی کی بات دوسرے انسان تک اس کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اس کے پاس لے جاتا ہے اور اس کو بتلاتا ہے تو یہ چغلی ہے اور یہ غیبت ابھی اس کا موقع نہیں میں انشاءاللہ کسی موقع پر اس کے اسی موضوع سے متعلق انشاءاللہ شاء اللہ عرض کروں گا تو چونکہ یہاں پر جو ہے اس, اس کا ذکر آیا ہے تو اس لیے یہاں سر فہرست آپ اتنا یاد رکھیں کہ چغلی وہ بات ہے کسی کی کہ اس کو نقصان پہنچانے کی غرض سے دوسرے تک جو ہے وہ پہنچانا اس کی بات جو ہے دوسرے تک لے جانا تصدن یہ حبت ہے اور یہ چغلی ہے نمیمہ جو ہے وہ اسی کو کہا جاتا ہے حماد بن نمیم تو یہ جو ہے وہ حبت کی تعریف کی،, کی،, کی ہے علامہ بدرالدین علی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں ایک بات اور بھی سمجھنا ہے وہ یہ کہ دیکھیے قبر کا جو عذاب ہے اس کا تعلق عالم بر سے ہے اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو عام انسان اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ کہ جن کو اللہ تبارک بطالہ اپنے فضل و کرم سے نواز دے تو وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری ہی میں ایک اور روایت میں یہ ہے کہ سمیا سوتا انسانین بھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو انسانوں کی آواز سنی کہ جو کہ قبر میں تھے تو پتہ یہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان دو قبر والوں کے عذاب کے بارے میں اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہوئی تھی یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی کو وحی ہو گئی تھی تو اس وجہ سے پتہ چل گیا تھا نہیں بلکہ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ سمیا سوتا انسان قبرئین کہ دو قبر والوں کی انسانوں کی آواز جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنی تو پتہ یہ چلا کہ عالم برزق یہ عذاب جو اس کا تعلق عالم برضب سے ہے یہ وہ ہے کہ جو ظاہری اوت اور ظاہری مدرکات سے نہیں دیکھے جا سکتے ہیں نہ سنے جا سکتے ہیں اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ قوت عطا فرماتا ہے کہ جس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہوتا ہے ان کو باطنی قوت عطا ہو چکی ہوتی ہے اب یہ باتیں ان ظاہری کانوں سے اور ان ظاہری آنکھوں سے نہ سنی جا سکتی نہ دیکھی جا سکتی تو اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ان حضرات کے جو عوا یعنی کان آنکھ وغیرہ یہ عام انسانوں کی طرح نہیں عام انسانوں کے آزائے آزائے ظاہریہ پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی جو ہے یہ قیاس کرنا چاہیے کہ جس طرح سے ہماری آنکھیں ہیں ہمارے کان ہیں تو اس طرح سے ان کے بھی کان اور ان کی بھی آنکھیں نہیں ان کے کان اور ان کے ان کی آنکھیں ایک تو ظاہری قوت سے معمول ہیں اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوسِ خدشیہ کو قوت باطلیاں بھی عطا فرمائی ہے تو آپ دیکھیے کہ یعنی یہ قبر والے کہ جو من و مٹی کے نیچے ہیں لیکن چشمان مبت جو ہیں ان من و مٹی کے دبے میں دبے ہوئے انسانوں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ان کی وہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور ان پر جو کچھ گزر رہا ہے وہ ان کا مشاہدہ فرما رہی ہے اور ان کے کان ان اس عذاب سے جو ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس سے اس عذاب سے جو ان کی آواز جو ہے نکل رہی ہے وہ ان اس, اس آواز کو بھی سماعت فرما رہے ہیں تو پتہ ہی یہ چلا کہ عام انسانوں کی طرح جو ہے ان نفوس قرسیہ کی قوت کو قیاس نہیں کیا جا سکتا اور اپنے پر جو ہے ان کی آنکھوں کو اور ان کے کانوں کو قیاس نہیں کرنا چاہیے یہ سب سے بڑی جو ہے گمراہی ہے اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ کھجور کی شاخیں شب فرما کر ان کے ٹکڑے اور حصے کر کر جو ہے وہ ان قبر قبروں پر رکھ دی اور حضرات صحابہ کے دریافت کرنے پر آپ نے اس کی وجہ بتلائی اور کہ یہ جب تک تر رہیں گی یہ تصویر کرتی رہیں گی اور ان کی تسبیح سے ان قبر والوں کے عذاب میں کمی ہو جائے گی ہمارے محدثین نے ہمارے حدیث کی شرح لکھنے والوں نے یہاں یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جب قبر پر کھجور کی تر شاخ رکھ دینے کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے تو اس سے یہ پتہ چلا یہ ثابت ہوا کہ قبر پر بطریق اولا پھول وغیرہ ڈال دینے سے جو ہے اور جو ہے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی تو جب کھجور کی شاخ کی تسبیح سے صاحبان قبر کے عذاب میں تقریب ہو جاتی ہے تو پھر قبر کے پاس تلاوت قرآن پاک کرنے سے بطریق اولا جو ہے عذاب میں تفریح ہو جاتی ہے اور یہ مسئلہ جو ہے احادیث صحیحہ سے مبرہ ہے اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ جو شخص قبرستان سے گزرے اور وہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ پڑھ کر ان قبر والوں کو اس قبرستان کے مردوں کو جب ایسال ثواب کرتا ہے تو فرمایا کہ ان کو تو وہ ثواب پہنچتا ہی پہنچتا ہے اس کا بلکہ جو یہ عمل کرتا ہے جو یہ ثواب پہنچاتا ہے فرمایا کہ جس قدر بھی اس قبرستان میں مردے مدفون ہوتے ہیں ان کی تعداد کے مطابق اس پڑھنے والوں کو اور اشار ثواب کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے اور بعض روایتوں میں یہ آیا کہ جو شخص قبرستان چاہے تو وہ وہاں سورہ یاسین پڑھ کر ان کو اشار ثواب کرتا ہے تو ان کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے اور ایک روایت میں یہ آیا کہ جو شخص اپنے والے اور پڑھ کر ان کے ان کے لیے ثال ثواب کرتا ہے تو ان کے والدین کو اگر عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے عذاب میں تخصیف ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں کمی فرما دیتا ہے تو بہرحال یہ ایسے باتیں ہیں کہ جن میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور جن کو ہمیں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اور سب سے بڑھ کر یہ سمجھ کر کہ ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اسے پتہ چلا کہ قبرستان جانا اثال ثواب کی غرض سے یہ جائز ہے اور یہ امر جو ہے مصنون ہے اور یہ کوئی جو ہے اس میں شرعن شرانتباہت نہیں ہے واقف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے موقع کی نیت فرمائے واقع علی الحمدللہ اللہ عالم